دوسرے کے گویا کے ازداد ہیں اے رب ہمارے تو نے اس سب کائنات بیکار کار بے مقصد پیدا نہیں کی یہاں وہی مفہوم ہے خلق السماوات آتے و حق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی وہاں وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے اگرچہ حق ہر اس حق کو کہتے ہیں جو موجود ہو فل جو نظر تو آئے لیکن موجود نہ ہو وہ باتیں ہے جیسے سراب پانی نظر آئے حقیقت میں نہیں ہے ایلوژن نگاہ کچھ کو کوئی چیز نظر آتی ہے حقیقت میں نہیں اسی طریقے سے جو شے اخلاقن ثابت ہے وہ حق جو اخلاقن ثابت نہیں ہے وہ باطل آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے کیا یہ کہ پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر جو شے عقل مسلم ہو وہ حق جو عقل ثابت نہ ہو وہ باطل اسی طرح جو شے با مقصد ہے پر حکمت ہے وہ حق ہے جو بے مقصد ہے لا حاصل ہے وہ باطل یا فرمایا خلق السماوات ولر بالحق اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ با مقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہی بات ہے جو ایک منفی انداز میں آ چکی ہے رب ما خلق تحزا باطلا اور ایک دوسرا مقام بھی میں نے اسی کا ہم مضمون جو ہے اس وقت کوٹ کیا تھا سورہ مومنون کے آخر میں آیا ہے اف ہسب تو من خلق کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا یہ آپس اور باطل تخلیق جو ہے اس کائنات میں اس کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے کہ کوئی ایک گھاس کا تن بھی بیکار پیدا کیا گیا تو انسان کی تخلیق کس لیے اور خاص طور پر انسان میں جو نیکی اور بلی کا شعور ہے وہ کس لیے یہ ہے وہ بات کے جو آتی ہے کہ در حقیقت اس کا نتیجہ کیا ہے ربنا ما خلق تحزا باطلا سبحانہ کا عذاب النار ہے گویا کہ وہ پورا مضمون یہاں موجود ہے چنانچہ آیت کا اختتام ہوگا وہ الہل مسیر اسی کی طرف لوٹ جانا ہے لوٹنا ہے تمہیں یہ مضمون بھی آپ کو ملے گا سورہ قیامہ میں بھی آئے گا آیا سبل انسان و کا کیا انسان نے یہ سمجھایا کہ یوں ہی بیکار شے سمجھ کر پھینک دیا گیا یہ تو بڑی قیمتی شے ہے اللہ کا شاہکار ہے خلق تو اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ولاقت کرم نا بنی آدم و حمل باتو یہ بات و فق اللہ خلق نا تفصیل یہاں بھی فرمایا کم فنا سور تمہاری نقشہ کشی کی ہے اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی اب اس کا تعلق فزیولوجی اور اینوٹمی سے ہے واقعہ ہے کہ اس کا صحیح تاثر وہی لوگ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے مطالعہ کیا حیوانات میں پھر جیسے ریپٹائل سے پھر میملز آئے میملز میں بھی چوپ آئے پھر یہ انسان کا اریکٹ پوسٹر سیدھا کھڑا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے جو لوگ کے ارتقا مانتے ہیں تو یہ در حقیقت ارتقا کے مراحل ہیں یہ ہومو سیپینز اس کا پورا وجود اریکٹ پوسٹر کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی تشریحہ نقطۂ عروج ہے کمال ہے تو یہ جو انسان کی نقشہ کشی کی ہے دو آنکھوں کا ہونا اس سے پھر جو انسان کا ویژن ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھری ڈائمینشنل ویژن کا پیدا ہونا ان میں سے ایک ایک چیز کے اوپر انسان جتنا غور کرے یہ تو در حقیقت ایک نہ ختم ہونے والا دفتر ہے اس اعتبار سے میں سمورا کہوں تمہاری جو نقاشی ہم نے کی ہے تمہارے نقش بنائے ہیں یا و جوارے ہیں تمہارے چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں اس کمپیوٹر کے کتنے یہ باہر کے ٹرمینلز جو ہے سب کے سب اس چہرے میں جمع ہو گئے یہ سپر کمپیوٹر برین کا جو ہے اس کے لیے یہ کان جو ہے مواد دے رہے ہیں یہ آنکھیں آڈیو ویژل ڈیٹا فراہم ہو رہا ہے مسلسل اس پر جتنا غور کرے کم بس سب و رکن یہ سب کس لیے کیا یہ آبس ہے بیکار کار ہے بے مقصد ہے جس کو حضور نے ایک حدیث میں بڑے سادہ الفاظ میں تعبیر فرمایا ان نمت دنیا خلقت لکم و انتم خلکم دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے یہ ہے در حقیقت اس کا نتیجہ وہ الف اور اسی کی طرف لوٹنا ہے جانا ہے سبل انسان و یوترا کا سودا الم یقو نطفتمنی یمنا سم مکان علقت فخل کا فسلوا فجال من حزا جین زکر ونسا اللہ تعالیٰ نے کن کن اتوار سے گزارا ہے ادوار سے گزارا ہے کیسے کیسے مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق مکمل کی ہے خلق تہوب یادیا اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری تخلیق مکمل کی اپنے دونوں عالم جمع کر دیے عالم امر اور عالم خلق تمہارے وجود میں جمع کر دیے تمہارا یہ حیوانی وجود عالم خلق کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے ہوموسیپئنس جو ہے ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو حیوانی وجود ہے صرف تمہارا روحانی وجود جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے نفق فیہ من ہے میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے بہرحال یہ ہے اس آیت, اس آیت مبارکہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تقابل بھی کرتے جائیے سورہ حدید کی جو ابتدائی چھ آیات ہیں جنہیں یاد ہے اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے وہ تقابل اس کے نکات جو ہیں نوٹ کرتے جائیں اور یہ دیکھتے جائیے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرتے ہوئے بین السطور کہہ لے یا یہ کہ ایک بڑے ہی مخفی انداز میں ان سب کا رخ کس طرف ہے آخرت کی طرف خلق سماوات و بالحق بل حق و سمورا کم مسیر اور چوتھی آیت اب وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر زور ہے اگر آیات سورہ حدید کی ہوں آپ کے ذہن میں چونکہ میں نے ارض کیا تھا وہاں آفاق کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے لہذا وہاں دیکھیے یا لما یعنی جو فیل لڑ دے و جو منہا وما ینزول و من سمائے وما یارو <فِيهَا> یہ آفاق کی بات ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو قطرہ بھی جذب ہو رہا ہے جو بیج بھی گرا ہے کسی درخت سے اور زمین کے اندر گیا ہے اللہ کے علم میں وما یخر جو منہا جو اس میں سے نکلتا ہے دو پتریاں بھی پھوٹی ہیں اس کے علم میں ہے وہاں اندرمنسما آسمان سے جو کچھ اترتا ہے چاہے وہ بارش اتر رہی ہو اور چاہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس کے علم میں ہے وہاں یاروں جو فی اور جو اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں چاہے وہ بخارات ہیں سمندروں سے جو اٹھ رہے ہو تمہارے مادری دنیا کے اور یا یہ کہ ملائقہ جو ہے وہ واپس جا رہے ہوں اپنی رپورٹیں لے کر سب اس کے علم میں تو یہاں پر آپ دیکھیے یہاں انفس پر ہے زور لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی صفت علم پر ضرور سلام ہے یہ آیت تین ڈائمنشنز میں اللہ کے علم پر زور دیا گیا یا علم و ماف اس و جانتا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور زمین میں معلوم ہوا کہ احاطہ ہو گیا آسمان اور زمین سے باہر تو کوئی شے ہے ہی نہیں محض یہ الفاظ کفایت کرتے لیکن اب اس پر اضافہ کیا یا علم و مات رونا ومات والے نون وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو یہ دوسری ڈائمنشن ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ اب فوکس ہو رہا ہے انفس پر یا لم ما و مافی سماوات و یہ تو آفاقی ہو گیا وہ یا لم و ماتو و اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کے لیے اعلان کرتے ہو اعلانیہ کرتے ہو یا جس کا اعلان کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو یا جسے چھپاتے ہو سب اس کے لیے اس کے لیے برابر ہے چاہو چھپاؤ ان تبدو معافی انفس کم تو فو ہو حاصل ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے دلوں میں اور خاتم اسے چھپاؤ اللہ وہ کر لے گا حساب لے لے گا تو یہ گویا کہ سیکنڈ ڈائمنشن تھرڈ ڈائمنشن اس کی ہے و علیم بزاد اللہ تو جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے ایک تو یہ نوٹ کیجئے میں آج ہی بلکہ میں نے یہ تقابلی مطالعہ خاص طور پر کیا ہے سورہ حدید کی وہ چھ آیات بھی اسی پر ختم ہوتی ہے بہو عالیم بذات سدور <الصدور> وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا جاننے والا ہے وہ چھ آیات ختم ہوئی اس پر اور یہاں یہ چار آیات ختم ہو رہی ہیں بہو عالیم بذات <الصدور> وہ تو جو کچھ سینوں میں مقصد ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اس کے ذمن میں ایک طویل عرصے تک میرے ذہن میں ایک اشکال رہا ہے اور وہ اشکال یہ کہ یا لمو ما تو و ما نون میں یہ بات تو آ چکی جو کچھ تو چھپاتے ہو اللہ کو معلوم ہے اسی کا دوبارہ یہ بظاہر جو ہے تکرار ہے تکرار محض ہے اور تکرار محض جو ہے وہ کلام کے محاسن میں سے نہیں ہے قباہے میں سے ہے وہ تو اس کے حسن کا کی دلیل نہیں ہوگا بلکہ اس کی ضوف کا اس کے کسی درجے میں غیر معیاری ہونے کی ایک دلیل ہوگی تکرار محض کبھی نہیں ہوتا تکرار محض حقیقت کلام کا عائد ہے یہ ایک اشکال میرے ذہن میں رہا اور کمی لفظ تک رہا اچانک ایک مرتبہ یہ حقیقت ملک ہوئی تکرار نہیں ہے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے یہ تھرڈ ڈائمینشن وہ شخص جانتا ہے جس نے کچھ مبادیات بھی اگر نفسیات کی اگر اس نے پڑھی ہے ان کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کا احساس کر سکتا ہے ایک وہ چیز ہے جسے ہم کانشسلی چھپاتے ہیں جان بوجھ کر چھپاتے ہیں ہم خود جانتے ہیں اس شے کو اور اسے چھپاتے ہیں اور ایک وہ ہے طوفان جو ہمارے اندر اٹھتا ہے سب کانشس مائنڈ میں جسے وہ فرائڈ کہتا ہے وہ اڈ اور لبیڈو جس کی بڑی گہرائیاں ہیں ان میں جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں بسا اوقات انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون سا طوفان اٹھا ہوا ہے انسان خود اس پر متنوع نہیں ہوتا بہت ہی جھانکے بہت ہی دروبینی کرے بہت ہی اپنا تجزیہ کرے بہت ہی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر کر اپنے جائزہ لے اپنے ساتھ سوئے زنی کرتے ہوئے اپنے باطن میں میں جھانکے تو شاید کہیں کوئی سران لگا لے ورنہ آسان کام نہیں یہی وجہ جسے آج کل بھی مانا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتا اسے اس تحلیل نفسی کسی اور سے کرانی ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے طاطب شعور کو خود نہیں ناپ سکتا نہیں تول سکتا نہیں جائزہ لے سکتا یہی ہمارے اہل تصد اس کے ہے ہاں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون سا مرض ہے تمہارا اس پر خود متنوع ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے یہ تو کوئی شخص ہوگا بالغ نظر ہو جس نے اس میں مہارت بہم پہنچائی ہو نفسیات کی گہرائیوں سے واقف ہو جس کی نگاہ تیز ہو جس کو کہا ہے کسی حدیث میں یہ تکو فراست المومن بن فین ہوں یم اللہ وہ ہے وہ جائزہ لے گا کسی میں کوئی مرض ہے کسی میں کوئی مرض ہے کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ دولت کی محبت کا ہے کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ کوئی جنسی کمزوری کا ہے مختلف لوگوں کے مختلف امراض ہیں ایک شخص ہو سکتا ہے کہ جنسی اعتبار سے کرپٹ نہ ہو لیکن پیسے پر جان دے رہا ہو اس میں وہ دھیلے مر بھی بے ایمان ہو جائے کوئی شخص ہو سکتا ہے دولت کے اعتبار سے وہ اس کی کمزوری نہ ہو بلکہ سخی ہو لیکن کہیں جنسی جی تحریک جو ہے اس کو ریزسٹ نہ کر سکے تو یہ مختلف کمزوریاں ان سے دوسرا شخص کے جو ماہر فن ہے وہی تجزیہ کر سکتا ہے یہ گویا کہ دلیل ہے ہمارے ہاں اس پورے سلسلہ ارشاد کے اندر کہ اینالس جو ہے انسان کا تجزیہ جو ہے نفسیاتی تجزیہ یہ تو کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے اس لیے کہ انسان کا خود اپنے تعت و شعور میں جھانکنا آسان نہیں یہاں وہ تھرڈ ڈائمنشن ہے جس کو قرآن مجید سامنے لایا وہ بذات مزاطور <الصُّدُور> وہ تو جانتا ہے خوب جانتا ہے پورے طور سے آگاہ ہے اس سب سے کہ جو سینوں کے اندر مفی یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک آیت میں تین ڈائمینشن اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی جبکہ ہم نے تقابل کیا سورہ حدیب کی آیات سے ایک اور الفاظ بھی وہاں کامن ہے جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ وہ ہوا آلاک الشائن قدیر یہاں بھی پہلی آیت ختم ہوئی وہاں دوسری آیت ختم ہوئی واللہ اللہ بما کا بصیر یہاں پر جو ہے دوسری آیت اس پر ختم ہو رہی ہے وہاں تیسری آیت ختم ہوئی ہو الم ولاخر و ظاہر واطن وہ ہوا بالکل علیم اور اس کے بعد ہو وزی خلط سما بات و فی صد یامن سماش یا لما ما یخرو جو منہا وما ینزرمن منها وما یا من جو وما وہ ہوا ما کم نہ ما کن تم و اللہ بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بنیادی مضامین وہ یہ دونوں جگہ پر البتہ ایک بات اپنی جگہ ہے اس کی بنا پر کے میں یہ کہتا ہوں اور پورے ان صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ذات و صفات باری تعلی پر اعلی ترین علمی سطح پر قرآن کا ذرا سلام سور حدیت کی ابتدائی چھ آیات وہاں جو مضمون آئے ہیں دو وہ اپنی جگہ پر چوٹی کے مضامین ہیں ہوول امول اوول آخروول واہروول بات ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باتیں اور ہوا معکم معم تو اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو یہ در حقیقت وہ نازک مضمون ہے اور مشکل مضمون ہے اور بہت دقیق مضمون ہے جس کے بارے میں امام راضی کے الفاظ میں نے بارہ سنا ہے مجھے بہت پسند ہے لمحل مقام مقام ان غامز الامیق ان محیم ہوشدار کے رہ بردم تیغست کا دمراہ ہوشیار خبردار یہ تلوار کی دھار پر اب چلنا ہوگا ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے اور یہ کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی کفر ہے یہ پل سرات ہے جس پر سے گزرنا ہوگا ہوا لول واخر و ظاہر و وا ہوا ماقم اینا ما تم. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اسمائیت کی حقیقت کیا ہے اس کو کس معنی میں ہم مانیں وہ اپنے وجود سے ہمارے ساتھ ہے یا صرف اپنی صفات سے اس کے ہمارے ساتھ ہے اسی سے وہ ساری بحثیں جو ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی پیدا ہوئی ہے بڑے باریک مسائل ہے فلسفہ وجود کے بڑے ہی مشکل مسائل ہیں بہرحال وہ تو ہے ایک استثنائی معاملہ اس کے تو آس پاس اگر کوئی مقام دوسرا قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ سورج شورا چونکہ سورہ حدید کا مسنہ مکی صورتوں میں, میں میں نے جیسا کہ بارہ عرض کیا ہے وہ سورج چورا ہے اور اس میں لیسا کا مثل ہی شعیون اس کی سی مثال بھی کوئی موجود نہیں لہسا ک مسل ہی شعی باقی اعتبارات سے میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا کہ چھ آیات سورہ حدید کی اور یہ چار آیات ان میں خاص طور پر ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر اور اس میں ہر ہر قدم پر آخرت کی طرف اشارے ایمان بالمعاد اور اس کے استدلال کی طرف اس کی طرف جو ہے بہت ہی لطیف انداز میں اشارے ہو رہے ہیں اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا دو آیات آتی ہیں کہ جن میں ایمان بر کا تذکرہ ہے جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے اگر چیاسم تو یہ مضمون و بگلی نشست میں بیان ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جس درجے بھی ہم آگے بڑھ سکیں ہمیں بڑھنا چاہیے علم یات کم نبا الزین کفرو بن قبل فضاکو ابالا ظالے کب انہوں کا نہ تاتی ہم رسول وم بلب نات فقال بشرو یا فکفر طبل اللہ <تصفح> یہ دو آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ان میں ایک تو پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ وہ بڑی طویل داستانیں جن کو کہ ہم امباء رسل کے حوالے سے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں قوم نوح کا معاملہ قوم بود کا معاملہ قوم عاد کا معاملہ قوم سمود کا معاملہ قوم شعیب کا معاملہ قوم لوت کا معاملہ آل فرعون کا حشر اور انجام یہ تمام جو مفصل جو حالات آئے ہیں ایک آیت کے اندر سمو دیا گیا اور اسی سے در حقیقت ایک بڑا گہرا ثبوت اس لیے کہ اس سرح مبارکہ کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالتا ہو گیا کہ یہ مکی صورت ہے اس لیے کہ ایمان کا مضمون تو مکی ہے در حقیقت اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں آ رہا کہ جو خاص طور پر مدنی دور سے تعلق رکھتا ہو کوئی شریعت کا حکم نہیں آ رہا کوئی جہاد اور قتال کا مضمون نہیں آ رہا اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ بکی صورت ہے حالانکہ یہی ایک آیت جو ہے یہ اس کے لیے کافی اور شافی ثبوت ہے کہ یہ مدنی صورت ہے کہ اس میں ان تمام امبا رسول کا ایک حوالہ ہے ریفرنس ہے کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں گویا کہ مکی صورتوں کے اندر جت تو تمام حالات جو بیان ہو چکے ہیں الم یات کم نبا النزیرہ کا فروغ کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے یعنی تمام اقوام باعدہ انہیں عرب باعدہ کہتے ہیں عرب باعدہ میں قوم نوح قوم عاد قوم سموت یہ عرب باعدہ ہے پھر یہ کہ ذرا اس سے اوپر جائیے تو اصحب مدین قوم لوت ذرا بائیں طرف ہٹئے سے رائے سینا کو کراس کیجئے تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں آل فرعون آباد تھے اور ذرا اوپر چلے جائیے شمال مشرق کی طرف تو وہ علاقہ جہاں قومینو آباد تھی ان کے بڑے تفصیلی حالات آئے الم یات کم نب الزی من قبل فزاکو اب علام رحیم تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا وہ ہلاک کر دیے گئے جس کو کہ عذاب اسی سال وہ عذاب کے جس سے پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی ختم کر دی گئی نسیم منسیا کر دی گئی جس کے بارے میں قرآن مجید کہیں تو یہ انداز اختیار کرتا ہے کالم یگنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں کہیں, کہیں کہتا کوتے آدابر القومی نظین ازلم وہ جڑ کاٹ دی گئی جڑ کھینچ لی گئی دیکھو بن سے اکھاڑ دیے گئے وہ لوگ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا کہیں فرماتا لا یورا اللہ مسا ہوم اب کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے ان کے مسکنوں کے ان کے محل تو نظر آ رہے ہیں جس کا کہ مجھے دو سال قبل تجربہ ہوا الحمرا جس کے نام سے ہم اپنے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ہال بناتے ہیں وہ محل دیکھ کر آیا کبھی شہنشاہ وہاں تھے بادشاہ تھے اب وہ کیا ہے وہ صرف ایک عبرت کی جا ہے جائیے اور عبرت کا ایک نمونہ دیکھ لیجیے لا یورا اللہ مساکنہم ان کے محل نظر آ رہے ہیں ان محلوں میں رہنے والوں کا نام و نشان ختم ہو چکا یہ ہیں اصل میں وہ امباؤ رسل جن کا حوالہ دیا گیا و ابالا امرحیم اپنے اس امر کا اپنے فعل کا اپنے رویے کا وہ ایک مزہ تو چکھ چکے ہیں لیکن ولحم عذاب العلیم اصل عذاب یہ نہیں تھا یہ تو در حقیقت دنیا کو صاف کر دیا گیا جیسے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کا ڈھیر جمع کر کے آپ آگ لگا دیتے ہیں ایسے ہی ان نجس قوموں سے اس دنیا کے وجود کو پاک کر دیا گیا بس اصل سدا تو وہاں ہے اس لیے کہ ہلاکت جو ہے وہ کوئی سزا تو نہیں ہے ایک آدمی کو گولی لگی چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا کیا سزا ملی اسے پوری قوم ہلاک کر دی گئی کیا سزا ملی فرعول غرق ہو گیا چند سیکنڈ لگتے ہیں زیادہ ایک دو منٹ لگے ہوں گے اس میں کوئی سکوکیشن محسوس ہوئی ہوگی اور کیا اس کے اوپر بیتی ہوگی کون سی تکلیف آئی ہوگی معلوم ہوا کہ اصل و لہم آزاب یہ علیم جو ہے الم ناک علم درد کو کہتے ہیں ہم رنج و علم دردناک عذاب جو ہے وہ تو در حقیقت ان کا منتظر ہے وہ عذاب ہے آخرت کا عذاب وہ ہے اصل عذاب ان کے کرتوتوں کی اصل سزا بھرپور سزا ان کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ تو اصل میں آخرت میں ملنے والا ہے ایک آیت میں امبا رسل کا اس طرح خلاصہ ایمان برسالت بر کا ایک اجمالی لیکن اجماعی تذکرہ اور اس کے بعد انبیاء اور رسول کے باب میں جو سب سے بڑی ٹھوکر انسانوں کو لگی ہے اس کا تسکرہ ہے اگلی آیت میں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں جس کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و یاکم کمبل و وزق الحکیم